وقال تعالى ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سادق الله العظيم رب شرح لي سبري ويسر لي أمري واحل العقدة من لسان يفقه قول آمين يا رب العالمين الله تعالى پرانے حکیم کی ابتدا میں اس کتاب کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ متقین لوگوں کو اس سے ہدایت ملے متقین لوگ اسے اس ہدایت لیں اب جو عقل کی بات ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کتاب میں ہدایت ہے بے ہدایتوں کے لیے یا بے راہ لوگوں کے لیے متقیوں کے لیے تو وہ تو پہلے متقی ہے اب متقی کا مطلب جو ہے وہ ہے بچنے والا بچا ہوا نہیں جو بچنے کی ٹرائی کر رہا ہے جس کا بھی میچ اوور نہیں ہوا لگا ہوا ہے ابھی وہ جب لگا ہوا ہے تو بھی متقی ہے جب فاڑ ہو جائے گا تو بھی متقی ہوگا یہ پل پل کا تکوا ہے ہو سکتا ہے ایک معاملے میں متقی ہے دوسرے میں اس سے حد ٹوٹ گئی ہے ہو سکتا ہے ایک نے ایک میں ماسٹر کیا دوسرے میں فیل ہو گیا تو یہ ایک ایسا پروسس ہے جس میں آخری ساس تک جنگ جاری رہتی تو متقی وہ ہے جو اللہ کی حدوں کو توڑنے سے بچے اللہ کی حدوں کو توڑنے سے بچے دکاندار ہے تو تجارت سے متعلق جو اللہ رسول نے حد مقرر کی ہیں ان کو توڑنے سے بچے اگر بادشاہ ہے محکوم ہے سپاہ سالار ہے اس فیلڈ سے متعلق جو بھی احکامات اللہ اور رسول نے دیے ہیں ان کو توڑنے سے بچنے والا ان کو توڑنے سے ڈرنے والا تو اب یہ اس لیے یہ کتاب آئی ہے تاکہ یہ اللہ کی حدیں بتا دے تاکہ جو اللہ کی حدیں توڑنے سے بچنا چاہتے ہیں ان کو حدیں واضح ہو جائیں تو جو بچنا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے تو حدیں بیان کرنا جو ہے وہ تو ہے ہی فضول سی بات اس لیے غدال المتقین ہے یہ سگنل جو لگے ہوئے میں مثال دیا کرتا ہوں گرین ہے یا ریڈ ہے اور یہ یلو ہے یہ ان کے لیے جو اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے سگنل توڑنا ہے ان کے لیے گرین ہو یا ریڈ ہو ان کے لیے کوئی گائیڈ لائن ہو یا نہ انہوں نے کرنی اپنی مرضی ہے تو یہ کتاب ان کے فائدے کی نہیں ہے انہیں میں سے کوئی نہیں بلا یزید الظالمین الا خسارہ اس کتاب سے انہیں خسارہ ہی ملے اب چونکہ یہ متقیوں کو فائدہ دیتی ہے اور اس تکوے کی عادت کو اس تکوے کی روش کو بڑھانے کے لیے روزے فرض کیے گئے لال لکن تکون تاکہ تم متقی بن جاؤ یا تکوے کی جو تمہاری کیفیت ہے اس کی گریمنگ ہو جائے سمجھ جائے عادت اور پختہ ہو جائے بچنے اس لیے حدود بیان کی جائے اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کا مقصد یہی ہے ان سلا الفاظ شاہ والن کر نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے تو برے کاموں سے رکنا یہ تقوی کے نشان میں ہمارے ایک دوست ہیں جیل میں بزرگ ہیں میرے وہ ہر مجلس میں تین سیکنڈ لیتے صرف تین سیکنڈ لیتے اس میں وہ کوئی ایک آدھ بات کرتے اب پتا نہیں ان باتوں کا انہوں نے ریکارڈ بھی رکھا یا نہیں رکھا لیکن باتیں بڑی پتے کی ہوتی ہیں ظاہر تین سیکنڈ میں بات کرنی تو وہ پوری کتاب کا ایک نچوڑ ہوتا ہے جو اس ایک جملے میں ہوتا ہے جو انہوں نے تین سیکنڈ کے اندر کہنا ہوتا ہے سگیر صاحب غالباً ان کا نام ہے اگر میں مجھے صحیح یاد ہے انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا میری تقریب تھی اس سے پہلے تین سیکنڈ ان کے تو انہوں نے جا رہی ہے ان کے مطالعے کا نچوڑ ہے کہتے ہیں کہ جنت کا فاصلہ صرف دو قدم ہے جنت کا فاصلہ دو قدم ہے پہلا قدم نفس پر رکھو اگلا جنت میں بات سمجھ لگی ہے نہیں لگی شرط ایک ہے تمہارا پہلا قدم نفس پر ہو تو اگلا جنت میں ہر معاملے تو یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ اصل میں نفس پر قدم رکھوانے کی ریحرسل ہے یہ ڈرل ہے تمہیں نفس کو کنٹرول کرنا آ جائے اسے پاؤں کے نیچے دبانا آ جائے تم اس کو رول کرو یہ تمہیں رول نہ کرے تم اس کے آقا ہو تو یہ نفس پر قدم رکھنا روزہ بھی اسی کی تربیت دیتا ہے حج میں کیا فرمایا فمان فاردا فی ہند الحج فلا رفا کا ولا فسوخ کا ولا جدال فلحج اب یہ ساری نفس پر قدم رکھنے والی باتیں یہ ہے کہ نہیں نہ ربس نہ جدال نہ فسوق اور اکثر انہیں چیزوں کا صدور حج کے دوران ہوتا ہے جگلے بہت زیادہ ہو ذرا ذرا سی بات نہ ہونے والی بات جگڑے ہوتے اسی طرح سے ہے اب وہ جو مال کی ٹینشن ہے یہ تو پتہ اسی کو ہے نا کہ جس کے پاس ہے مولوی صاحب کے پاس تو ہے کوئی نہیں لگا وہ ہمیشہ کنڈیم کرتے رہتے دنیا اور اس میں ایک احساس محرومی بھی ہوتا ہے اگر ہمیں نہیں ملی تو تمہیں کیوں ملی لیکن اس دولت کا زور کتنا ہے میں پہلے شیئر غالباً دو دفعہ جہاں کوٹ کر چکا ہوں کہ بلند ہو تو کھلے تم پہ زور پستی تم زمین سے اوپر اٹھنا چاہو تو تمہیں پتا چلے زمین جسے تم پستی کہتے ہو بچی ہوئی ہے بڑی مسکین سی ہے نا تیرے پاؤں کے نیچے رولتی ہے اس میں زور کتنا ہے بلند ہونے کی کوشش کر تو تمہیں پتا چلے تیری ہڈی پستی نہ توڑ دی بلند ہو تو کھلے تجھ پہ زور پستی کا گناہ سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرو تو تمہیں پتا چلے یہ جو تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہ لگتے ہیں نا ان میں زور کتنا ہم نہیں معمولی سے گناہ ہے تو فرشتوں کا نظر بھی نہیں آئے گی ان میں کتنا زور ہے جب آدمی ان میں سے کسی کو چھوڑنے کی کوشش کرتا تو اسے پتا چلتا مجھے تو اس نے غلام بنایا ہوا ہے احساس کوئی نہیں ہوتا تھا جب آپ کو ایک آدمی اتکڑی لگا کے لے کے جا رہا ہے آپ اس کے قدم کے ساتھ قدم لا کے جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی احساس نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی نے قید کیا ہوا یو آر یو آر گوئنگ ود ہم ایز اے فرینڈ ہاں اگر اسے دل ہونے کی کوشش کرو پھر تمہیں جب وہ پھینچے گی میں ہتھ کر تمہیں پتہ چلے گا نہیں میں آزاد نہیں ہوں یہاں تو پتا لگا ہوا بنا کے ساتھ ساتھ تم چلتے رہو پتا چلے گا تمہارا دوست ہے کوئی نہیں تو مسئلے کوئی نہیں جب تمہارا دل کرے گا تم ادھر چلے جاؤ گے یہ ادھر چلا جائے لیکن کبھی وہ پوائنٹ آف ڈیپارچر جو ہے وہاں سے الگ ہونے کی کوشش کرنا پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کتنا تو اب اس دولت کی میں سے اس کا جو سرفیس ٹینشن ہے دیکھ کے آدمی کا جو ہے وہ دورانے خون اور اس کا پیس آف ہرٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے چل دیکھ اس سے بچنا زکاط لن تنا لر رہا تھا تم کے یہ ساری جتنی بھی عبادات ہیں ان کا مقصد آپ کو یہ سکھانا ہے کہ نفس پہ قدم کیسے رکھنا ہے تاکہ تیرا اگلا قدم جنت میں پڑے اب اس میں جو چیز وائلٹ کرنا چاہتی ہے توڑنا چاہتی ہے اللہ کی حدوں کو وہ ہمارے نفس کی وہ رغبتیں ہیں وہ رجحانات ہیں جو مادے کی طرف مائل ہیں بڑی سیدھی سی بات ہے ہم مادے میں سے ہیں لہذا ہمیں مادہ اپنی طرف کھینچتا ہے ہم مٹی میں سے ہیں لہذا مٹی ہمیں کھینچتی ہے زمین ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے اور یہ جو روح قید ہے وہ بھی اس لیے قید ہے کہ یہ ہمارے اندر بند ہے لہذا مصیبت ہے اس کو پڑی ہوئی جب اس کی جان چھوٹ جائے گی تو وہ بلند ہو جائے گی نکل جائے گی اسے نہیں جو نیند روک سکتی وہ اس کو روکتی ہے اور جب تک روح ہمارے اندر ہے ہماری کیفیات اس پہ اثر انداز ہوتی ہے ہمیں کوئی انجیکشن بےشی کا لگا دے ہم بیوش ہو جاتے ہیں روح بیوش ہو جاتی ہمارے اندر ہے شرائط کیا ہوا ہمارے اندر جب وہ ہم سے الگ ہو جائے گی تو اس پر ہم کہتے ہیں جی جب بڑا آپریشن کرتے ہیں تو ہوش کر دیتے ہیں جی پیٹ کاٹ دیتے ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، بندے کو کوئی پتہ نہیں چلتا تو مردے کو کیا پتہ چلتا بھائی ہمارے اندر روح موجود ہے لہذا اس پر بے ہوشی تاری ہے اس لیے کہ جب تک ہمارے اندر اس پر قانون ہمارے والے رائے ہوتے جب وہ ہم سے آزاد ہو جاتی ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ہمارے بدن کی کیفیت اس پر تاری نہیں ہوتی پھر وہ بے ہوش نہیں ہوتی پھر ان کے بارے میں فرمایا انارویہ اور ادو نالیا ودو ونواشیا صبح شام وہ آگ پر پیش کیا جاتا ہے تو اگر بےہوش ہے تو پھر آگ پر پیش کرنے کا مقصد کیا ہے آگ پر کس لیے پیش کیا جا رہا ہے تو مزہ چکھے وہ تو جب روح الگ ہو جاتی ہے تو وہ مردہ نہیں ہوتی شیخ محمد متولی شہرا بھی شاثر مارتے ہیں کہ جو روح ہوتی ہے جب یہاں سے کوئی جاتا ہے دوسرا مردہ مرتا ہے تو وہ اپنے گھر کی بلی کے بارے میں بھی اسے پوچھتے ہیں اس کا کیا حال تھا کچھ لاتا پلاتا بھی اس کو بھی کوئی وہاں اس کا سن دیوار درمیان میں مار دی گئی ہے بر زخن علاؤ میں وہ باخون پلٹ کے ہمارے بدن میں نہیں آ سکتی دیوار مار دی گئی ہے لیکن دیوار سے اس طرف والا مردہ دیوار سے اس طرف والی زندہ ہے اس کی میموری بھی انٹیکٹ ہے کالا لکو میلا مون یس طب شیرون وفا بلن تو چونکہ یہ اس بندن کے اندر قید ہے لہذا جب یہ کسی طرف چلتا ہے تو یہ چونکہ اس کے اوپر بیٹھی ہوئی سوار ہے نا تو گھوڑا جس طرف جائے گا گاس کے لیے اوپر جو سوار بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ہے کہ اپنی مرضی کر سکے گھوڑا سرکش ہے وہ جدھر چاہتا ہے ادھر جاتا ہے تو وہ تو اگر گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے تو منزل تو کھوٹی ہو جائے گی گھوڑے کو جو ادھر سبز گاس پیچھے کی طرف نظر آئے گی جدھر سے وہ آ رہا ہے تو وہ تو پیچھے ورس گئے لگا لے گا پیچھے مونگ کر لے گا اسے تو سبز گاس سے مطلب ہے منزل سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ منزل کا خیال گھوڑے نے نہیں رکھنا منزل کا خیال سوار نے رکھنا کھلائے گا اس کو ضرورت ہے اس کی لیکن اپنی مرضی سے کھلائے گا جہاں وہ سمجھے گا چاہے آپ گاڑی پہ جاتے ہیں تو اپنی مرضی سے آپ طے کرتے ہیں کہاں اسٹاپ کرنا ہے کھانا وانا کھانا ہے نماز پڑھنی ہے پھر وہاں سے آگے چلنا ہے اگر گاڑی اپنی مرضی پہ رکنا شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا گاڑی خراب ہو گئی کہ نہیں ہوگی گاڑی اگر اپنی مرضی کرنے لگ جائے تو پھر گاڑی خراب ہے حالانکہ اس نے وہی کام کیا ہے وہ کھڑی ہوئی ہے آپ نے بھی کھڑا ہی کرنا تھا لیکن آپ اپنی مرضی سے کھڑی ہوئی ہے خراب ہو گئی ہے اس وقت آپ اپنی مرضی سے سوئچ آف کرتے ٹھیک ہے یہ گھوڑا کھائے پیے لیکن آپ کی مرضی سے آپ کے بتائے ہوئے طے کیے ہوئے پوائنٹ پر تو یہ ٹھیک لیکن یہ اپنی مرضی سے کھانے لگ جائے اور کھاتا ہی چلا جائے منزل کا کوئی خیال نہ کرے بلکہ کھوٹا کر دے منزل کو تو پھر گھوڑا مار روزہ کیا تربیت دیتا ہے اسے کھلاو مگر کب شہری کو تم چنو کیا کس وقت اس کو کرنا تمہارے ہاتھ میں دیا گیا نا یہ بھی ہر سر تم سے کروائی جا رہی ہے فیزیو تھریپی ہے یہ کس کی نفس پر پاؤں رکھنے کھالیاں پھر سمات مسی اللہ اب شام تک اس کو کچھ نہیں کھلانا کہتا پیاس لگی ہے بند کر بوک لگی ہے کوئی بات نہیں جا ٹھیک ہو جائے گا بوک پیٹ میں نیند بھی نہیں آ رہی کوئی بات نہیں لیکن کھلانا نہیں افطاری ہوئی اب ٹائم آپ نے ٹائم چنا ہے اب یہ ٹائم آپ کو اللہ رسول نے بتائے لیکن دیے تو آپ کے ہاتھ میں نا اصل کوئی کھانا شروع کر دے تو کون روکے گا کسی گھر میں آگے کوئی روکتا نہانے گیا اندر بندر پانی پی رہا کسی کو کوئی پتا ہے یہ بھی تو تومتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے وہاں سے بند نہیں کیا تو یہ ہوتا نا کہ موبائل جو ہے وہ پیچھے سے سوچ یا زیرو لاکھ ہو جاتی ہے بڑی سہولت ہوتی تھی کسی زمانے میں زیرو لاکھ چلو دل کرے بھی مارنے پہ تو ویسے نمبر مار کے ران جا راضی کر لیں گے نمبر ملے گا تو نہیں آدت بھی پوری ہو جائے گی پیسے میں اب انہوں نے کہا کہ اگر وہ بند کروانا تو کمپیوٹر لاک ہے اور اس کے لیے پیسے بھی لیں گے اور معاملہ پھر آپ کے ہاتھ میں ہے تو فائدہ کیا ہوا پیسے بھی دیجیے پھر بھی ہم نہیں مارنا تو پھر تو بل چلے گا اب وہ زیرو لاکھ نہیں کرتے بڑے سیانے ہیں اگر اللہ تعالیٰ زیرو لاکھ کر دیتا تو جان شروع کیا نہ دل کرتا مہارا یہ پکوڑے کھانے پر نہ دل کرتا مہارا یہ کھانے پر جا نظر تو جاتے آپ دیکھتے ہیں ایک کیفیت گزرتی ہے کہ جو چیزیں سے پسند ہوتی ہیں ان کا نام سن کے اسے کیا آنا شروع ہو جاتا اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو جان چوٹ جاتی لیکن نہیں ہمیں کمپیوٹر لاک دیا گیا ہے تمہارے ہاتھ میں ہے تل کا حدود انہ فلا فلاح تک ربا کا حدود انہ فلا طاقتہ لیکن اگر تم توڑنا چاہو گے تو تمہیں روکے گا کوئی نہیں یہ تمہارا امتحان ہے پر پابندی ہے یہ بھی نہیں کرنا یہ بھی نہیں کرنا یہ بھی نہیں کرنا ایک لسٹ ہے تاکہ آپ کو آرڈر منوانے کی عادت پڑ جائے آپ کو پتہ ہے کہا جاتا ہے اب یہ بڑی عام سی بات ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بہترین حاکم ہوتا ہے اور بہترین محکوم ہوتا ہے ہندو جو ہے وہ بدترین حاکم ہوتا ہے بہترین محکوم ہوتا ہے مسلمان کو حکومت کرنے کی عادت ہے کیوں اس لیے کہ اس کے پاس جو چیز ہے نا لا لہ اللہ وہ کسی کے تادے رہنے کی یاد نہیں ہے وہ سپریمیسی کا تقاضا کرتی ہے کوئی ٹھاکر نہیں مگر اللہ لا الا اللہ جب تازہ تازہ ہندی میں ترجمہ ہوا تو اس میں اس وقت کی اردو کے مطابق لا اللہ ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں معبود عربی کا لفظ ہے اللہ بھی اس کو کہہ سکتا تھا لا معبود ہے اللہ پورے قرآن میں نہیں کہا کہ اللہ کا ایک پراپر مطلب ہے معبود میں تو سجدہ بھی آ جاتا ہے الہ کا مطلب ہے آپ کو جو کنٹرول کر رہا ہے آپ کو جس کا حکم چل رہا ہے آپ کو جو اپنی بات منوا رہا ہے اگر وہ کوئی فیزیکل باڈی نہ بھی ہو لادا فرمایا آپ را آئی تا مانک ہوا آئی تا مانک تخذ الاحو ہوا جس نے اپنی خواہش کو اپنا کیا بنا لیا ہے ہُو اپنا الہ بنا لے معبود نہیں کہا اپنی خواہش کو کچھ سجدہ کو نہیں کرتا ہاں خواہش پہ چلتا ضرور ہے خواہش کا اتباہ کرتا ہے تو جو اپنی مرضی کا اتباہ کرتا ہے اس کی مرضی اس کی کیا ہے خدا ہے اس کی الہ ہے اس کی ٹھاکر تو الہ کا مطلب اس وقت جو چیز آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر دی اس کی ندی وہ کہب لگائے زرب لگائیں لا لا اللہ اللہ جی ضرور ضرب کیا ہے وہ جو کہا کہ جی کہ بتوں کو توڑ بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کے پتھر کے یہ تخیل کے بت بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے جو چیز آپ سے اپنی مرضی کا کام بیوی بھی الا ہو سکتی ہے اگر آپ اس کی رضامندی کے لیے اللہ تعالی کی کسی بات کو توڑتے ہیں تو اس وقت آپ کی الا وہ ہے یہ پھر آپ کو آگے پٹے پر بیچتے رہتے لیز پر آگے بیچتے رہتے وہ اس کو بیچ دیتی ہے وہ اس کو بیچ دیتے ہیں پھر وہ اس کو بیچ دیتے پھر پتہ نہیں کتنے کے آگے ہم ڈکے ہوئے ہوتے ہیں اندر ہی اندر تو اسمان کیا تھا کوئی ٹھاکر نہیں مگر اللہ اب لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا کوئی سپر پاور نہیں مگر اللہ یہ جو دنیا پوری میں آپ کو نظر آتا ہے کہ مسلمان لڑ رہے ہیں جان بھی ہے ان, ان پر ہی عذاب آ رہا ہے اس لیے آ رہا ہے کہ یہ رز کر رہے ہیں تو مسلمان کو عادت ہے حکومت کرنے کی حکومت میں ہوتا تو بڑا سموت بڑا پلائٹ بڑا نر مزاج بڑا ملنسار بڑا اچھا برتاؤ کرنے والا لیکن جب وہ محکوم ہوتا ہے تو بہترین محکوم ہوتا ہے اس لیے کہ اسے آرڈر لینے کی عادت نہیں ہے وہ کس سے آڈر لیتا ہے صرف اللہ رسول سے آڈر لیتا ہے اور جو حاکم ان کے تابع ہو اتی اللہ وہ اتی رسلہ و ال من تم مسلمانوں میں سے جو امر لہذا وہ جب محکوم ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ میں نہیں ہوتا بات بات پہ پیسہ دے کے لڑائی کرتا ہے کاٹ کھانے کو جسے کہتے ہیں نا دوڑتا ہے لہذا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے علاقے کے بہت کم لوگ کوئی آسس بوائے ہوگا کہ لی کہ وہ یہ چخ چخ نہیں بدال یہ چینی کمتی ہے اس میں ڈالو یہ چاہے ٹھنڈی لے آئے گرم کر کے لاؤ چاہے اس کے اوپر پھینک دے شکل دیکھو تم لاگا یہ آفس بوا نہیں ہو سکتا باہر روڈ پہ کڈے مارے گا گرمی یہ کام اسے کروا لو لیکن وہ والا چائے کی پیالی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی ہم اس کے لیے کوئی اور لوگ ان کا مزاج ہوگا اچھا ہندو جو ہے صدیوں سے غلام ہے غلامی کی عادت ہے لہٰذا غلام ہوتا ہے تو بیٹا بنا رہتا ہے ڈیڈی ڈیڈی کرے گا پاؤ دھو کے گا لیکن یہی جب حکومت میں جائے گا تو بترین حاقم ہوگا دنیا اس کا تجربہ کر چکی ہے ہم نے کتنا عرصہ حکومت کی ہندوستان کے اوپر کسی کو زبردستی مسلمان بنایا اگر یہ ہم کام کرتے تو ایک نام کا ہندو اسپین سے مسلمانوں کا سفایا ہو سکتا ہے ہندوستان سے ہندوؤں کا ہم نے زیر اعظم بنا رکھا ہم نے اپنا چیف آف آرمی رکھا مسلمانوں کے خلاف مہمات میں مغل بادشاہ اپنے بیٹوں کے خلاف جو بھیجا کرتے تھے فوج وہ ان ہندوؤں کی اور سکھوں کی سپا سالاری میں بھیجا کرتے تھے مرضی ہے مسلمان ہونا تو نہیں ہو لیکن جبر کوئی نہیں کیا اب یہ اس کی طبیعت میں رستے میں یہ جو پیپ بیٹھے ہو اس کی طبیعت ان کو فطرت اس کی نہیں مانتی یہ براہ راست اللہ کے تابع رہنا اس کی اللہ کے قوانین کی پابندی کرنا اس کی فطرت اگر کسی کی فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو تو یہ جتنی عبادات ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی حدوں پر اس گھوڑے کو رکنے کی تربیت مل جائے اس بدن کو آپ کے کنٹرول میں دیا جا رہا ہے تم طے کرو یہ کیا کھائے گا آپ. یہ کیوں طے کرے یہ دس کا منہ کھا کے منہ چل پڑے اب اس کے لیے لوگ عام طور پر جملہ سننے میں اللہ تو فیک دے گا جی جی نماز اللہ توفیق دے گا تو پڑھیں گے پڑھ لیں روزہ اللہ توفیق دے گا جی بس اللہ نیکی کی توفیق دے گی اب اس میں بڑی انکساری نظر آتی مگر اس کے پیچھے ایک بہت بڑا تکبر ہے تکبر یہ ہے کہ اللہ کو ہم سے کام ہے اللہ کو ہم سے کام ہے ہم سے صدقہ چاہیے نا اسے ہمیں تو اس سے نہیں چاہیے تو رابطہ کرے گا تو تو دیکھ لیں گے سجدہ کروانا ہے تو اس کی ضرورت ہے تو زبردستی کروا لے گا توفیق کیا ہے بات اسی کے ذمن میں ایک انشاءاللہ اللہ وہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہنے کے لیے ولا کقول کسی <اللَّه> کام کے بارے میں یہ مت کہو کہ کل میں کروں گا مگر انشاءاللہ اللہ کہ کہہ دیا کا کہ. کل بہت دور ہے پل کی پل کی خبر نہیں تو بہت دور ہے ایک پل کی خبر نہیں فرمایا بلال میں منہ میں لکما رکھتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ اندر جائے گا نہیں جائے گا اور بلال میں سانس جب باہر چھوڑتا ہوں اندر لیتا ہوں تو پتہ نہیں باہر جائے گی یا نہیں جائے گی اور باہر چھوڑتا ہوں تو پتہ نہیں اندر جائے گی یا نہیں جائے گی اس لیے کہ میری تو ایکسپائری موڈ سامنے نظر تو نہیں آ رہی ہے بنانے والے نے کوئی گارنٹی نہیں دی ہے کل کی گارنٹی نہیں دی ہے وہ ما تدری نفسم آجا و کسی جان کو کوئی پتہ نہیں کل کیا کرنا اسے. اس نے کل کرنا ہے یا اس کے ساتھ کسی نے کل کرنا ہے ہو سکتا ہے کل اس کو گسل دیا جا رہا ہے اسپتال میں کوئی الٹا کر رہا ہے کوئی سیدھا کر رہا ہے اب کوئی اس کے ساتھ کر رہا ہے اس کی کل نہیں آئی ٹھیک ہے جی ایک تو یہ ان شینی فائل ان زال کا غدن اللہ ان شاء اللہ وز کو ربا <الرَّبَّة> کا ازا نسی تھا جب تم بھول جاؤ اس قسم کے معاملے میں ان اللہ کہنا تو بعد میں تم کوئی بھی جملہ کہہ سکو اللہ کی مرضی اگر اللہ نے چاہ تو کوئی سا بھی جملہ کہ اللہ کو اس کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو اس لیے کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں تیری کل آنی ہے یا نہیں آنی ٹھیک ہے ایک تو انشاءاللہ یہ ہے یہ ہے مومن کی انشاءاللہ اللہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے روکا نہ تو میں یہ کام ضرور کروں گا دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی کون روک سکتا ہے صرف اللہ روک سکتا ہے ورنہ آئی ایم ڈیٹرمینڈ ٹو ڈو دس جاب یہ ہے مومن کی انشاءاللہ کہ میں اتنا اس وقت اختہ ارادہ کر چکا ہوں کہ سوائے اللہ کے دنیا کی کوئی طاقت مجھے یہ کام کرنے سے نہیں روک سکتی یہ مومن کی انشاءاللہ جو کہنے کے لیے کام ایک منافق کی انشاءاللہ اللہ جسے سن کے لوگ تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب کام نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اللہ زبردستی کروائے گا تو کروں گا میرا کوئی پروگرام نہیں انشاءاللہ اللہ اگر اللہ نے کروایا تو کر دوں گا باقی میرا اپنا کوئی پروگرام نہیں یہ مناسب کی انشاءاللہ تو تفیق کیا ہے آپ دیکھیے آپ کو ایک سم کارڈ دیتے ہیں موبائل میں ڈالنے کے لیے سالات والے اگر آپ کا اکاؤنٹ ان کے ساتھ ہے تو آپ کے موبائل پر ورک پول آ جاتا ہے کہ بھئی آپ کا رابطہ ورک کے ساتھ ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ کال کریں یا نہ کریں اتصالات نے آپ کو توفیق دے دی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ کرے گا مجھے قرض اسے چاہیے وہ کہہ رہا ہے نا اللہ جی یقر دلہ کردن کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو قرض کون مانگ رہا ہے اللہ تو پھر فون بھی وہ کرے نا ہم تو مس بھی نہیں ماریں گے فون تو دور کی بات ہے سجدہ کس میں کروانا ہے اللہ نے تو وہ فون کرے میں کیوں کہ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو آپ کو سم کارڈ مل گیا ہے توفیق مل گئی ہے اب آپ کی مرضی ہے جہاں مرضی ہے کال کر توفیق مل گئی ہے ساری رات نسل پڑتا رہا کوئی آ روکے گا نہیں نکلو بار یہاں سے تیرا اکاؤنٹ کھل گیا یہ توفیق ہے توفیق اس کا نام ہے اور توفیق اس کا نام نہیں ہے جبراہیل دو چار سات فرشتے بڑے ترشرو مستفا کو ایسی قسم کے لے کے آئے اور بوٹھے پر مار کے مسجد میں چھوڑ کے جائے بندے کو اس کا نام توفیق ہے نہیں آپ نے کلمہ پڑ لیا آپ کو توفیق مل گئی اب آپ کی مرضی ہے آپ مانگیں اللہ سے اللہ نبی مانگتے تو کال کون کرتا ہے بندہ کرتا ہے اس لیے کہ بندہ مجبور ہے بندہ فقیر ہے جہاں نوشا کھڑے ہو کر کہتے ہیں رب انی الی من خیر فقیر نوشا جس در کا فقیر ہے سارے فقیروں یا ایو اناس ہو ان تم اے لوگو تم فقیر تم محتاج رب کی رب تمہارا محتاج نہیں ہے واللہ هو ولحل الحنی وہ تم سے بے نیاز ہے تمہاری نمازوں سے بے نیاز ہے تمہاری عبادات سے بے نیاز ہے کیوں بے نیاز ہے اس لیے کہ یہ اس کا کچھ فائدہ نہیں کر رہی ان سے اس کا کچھ نہیں بنتا یہ تو تمہارے اپنے بلے کی ہیں یہ تو اس کی محبت ہے تمہیں نماز پڑھنے پہ انعام دیتا ہے جنت نمازوں کا محتاج نہیں ہے وہی مضبوط نہیں ہو رہی آپ اس کو دودھ پینے کو دیتے ہیں طبیعت اس کی نہیں مانتی دودھ پینے کو آپ کہتے پتر یہ دودھ پیے پھر مارکیٹ میں چلیں گے پھر تمہیں ٹافی لے کے دوں گا پھر تمہیں جاز لے کے دوں گا اب بچہ اس لالچ میں پی لیتا ہے لیکن فائدہ کس کا ہے آستا آستہ بچہ یہ سمجھنا شروع کر دے دودھ میرے پینے میں اب بل کا فائدہ اسی لیے تو کہا ہے کافی لے کے دوں گا لالچ ہے ہاں اطفال اللہ کا فائدہ ہی ہوگا تو کہتا ہے نا نماز پڑھو جنت دوں گا نماز روزہ رکھو جنت دوں گا آخر لالچ کیوں دے رہا ہے یہ نماز کے ساتھ جیسے سپر مارکیٹ میں چیزوں کے ساتھ وہ کوئی چیز لپیٹی ہوئی ہوتی ہے پیکج کے طور پر کوئی چمچ چمچ ساتھ لگائی ہوئی, یہ نمازوں کے ساتھ جنت کیوں اللہ نے لگائی ہوئی تاکہ ہم خریدیں جنت نہ بھی ہوتی تو یہ سجدہ کرنا ہمارا فارغ تھا اس لیے کہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہ ہمارا خالق ہے یہ تو اس کا پیار ہے جنت اس کی محبت کا مظہر ہے جس طرح تیری وہ ٹافی جو ہے نا اس بچے کے ساتھ محبت کا مظر ہے جب تم دور ہو جائے بچہ تمہیں کبھی ٹافی نہیں لے کے دے گا کہ ابا یہ دودھ پی لو پھر میں تمہیں فلاں گا پینا تو پیٹ گئے کبھی ماں باپ کو کبھی لالچ دیا نا پکواتے ہیں چام سے شور کر دیں گے افسر سے زور سے فلاح چیز کھانی ہیں اچھا جی وہ بڑی مصیبت سے کہیں سے ڈھونڈ کے لائے آپ اور جب پک گئی تو کہتا تو نہیں کھانی ہوں. بڑا پارا گرم ہوا پورا جلم پھیر پھیر کے بابے کی لیپیز دونڈ کے لیے تیس ڈھونڈ کے لایا ہوں اور پکائی اور آپ کہتا نہیں کرو بڑا پنے کھانا ہو گیا یہ بچے والی آتے تو ایسے کرتا رہا تھی سب کچھ کر چکا تم سے پیار تھا لالچ دے کے بھی تمہیں کھلاتا تھا تم اس سے پیار کوئی نہیں ہے بوجھ تیرے اس لیے تو لالچ دے کے کھلاتا نہیں اسے حالانکہ اس کے ساتھ اللہ تعالی نے کتنی بڑی تین لگا دی ہے جنت تحت اقدام لوما ماں کے پاؤں چاہے جوتی نہیں ہے ان پاؤں میں اللہ تعالیٰ نے ٹرانسپیرنٹ ٹیپ کے ساتھ جو آپ کو نظر نہیں آتی جنت اس کے پاؤں کے ساتھ جوڑ دی اولاد کے ساتھ نہیں جوڑی کیونکہ اس کے ساتھ پیار ہے اس کے ساتھ پیار جوڑ دیا ہے ادھر ناس حب شاہوات من الساء ول اس میں ماں باپ کوئی نہیں رکھتے بیویوں کی محبت رکھی ہے اولاد کی محبت رکھی ہے ان کے ساتھ جنت کوئی نہیں جوڑی کہ تیری جنت بیوی کے قدموں کے نیچے یا اولاد کی پیٹھ پر بندی ہوئی ہے پیچھے طرح تو نہیں ان کے ساتھ محبت ہے اور تم ان کو پرووائڈ کر کے ان کی سروس کر کے اور ان کی خدمت کر کے تمہیں آرام ملتا ہے چین ملتا ہے اسکول ملتا ہے اس جنت کوئی نہیں تمہاری آر پوری ہو رہی ہے اور ادھر جو دو گھنٹے ایک گھنٹہ دن میں تو دیتا بھی ہے پندرہ بیس منٹ بڑا جبر کر کے اماں کے پاس بیٹھتا ہے وہ جائیں کوئی نہیں ہو رہا اس لیے اگر جنت جوڑی تو توفیق ہمارا یہ سینس ہے کہ رب محتاج ہے رب کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہر چیز اللہ نے دی یہ نماز کیوں پڑھیں نماز وہ جا کے پڑھیں جن کے پاس نہ مال ہے نہ اولاد ہے ہمیں سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے اب یہ سب کچھ ان کے لیے فتنہ بن گیا ہے حالانکہ بندہ اللہ کا فقیر ہے ہماری عبادات عبادات سے زیادہ اللہ کی توہین ہے لیکن اگر اللہ کی شان کو دقسام سامنے رکھا جائے تو میں اما قدر اللہ کا قدر انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہنچا آپ کے گاؤں میں کوئی غریب آدمی ہے بہت زیادہ آپ یہاں سے اس کے لیے بیس یا تیس جرم کی گھڑی لے جائیں بڑا خوش ہو گیا یار دبئی سے میرے لیے ہر کسی کو دکھاتا پھر گئی دیکھے میرے لیے توفا لائے ملک صاحب چودھری صاحب بٹ صاحب اچھا آپ کسی ڈی سی کے لیے کسی منسٹر کے لیے سو درم کی بھی گھڑی لے جائیں تو دیتے ہوئے بھی آپ ڈریں گے کہ باہر نکالوں یا نہ نکالوں یار کہیں یہ نہ کہ ادھر رول رہی ہیں یہ تو باہر صدر کی فٹ پاتھ پر پٹھان بھیج رہے ہیں ڈیڑھ سال اٹھا رہے کیوں آپ اس کے عہدے اور اس کی قیمت کو کر رہے ہیں رب کو سامنے رکھ کے پھر انصاف کے ساتھ کہیں یہ نمازیں یہ سجدے سے قابل ہیں نیا محمد صاحب نے اپنی کتاب میں بڑی پیاری بات کہی ہے کئی دفعہ کوٹ کر چکا ہوں. کہ اللہ تعالی کے یہاں انبیاء کی نمازوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے شعیب علیہ السلام بڑی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے اور ان کی نماز کا تانا دیا تھا ان کی قوم نے ان کو کالو یا شعیب و سالات و کا تام و روکا انت روکا مایا بو آباؤ او یہ جو تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے یہ نمازیں تمہیں میں کہتی ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دو اور اپنے مال میں اپنی مرضی نہ کریں ہمارے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں مال ہمارا ہو اور مرضی اللہ کی چلے تیری نمازوں کا آؤٹ پٹ یہی ہے پھر تو یہ بڑی خطرناک نمازیں بھائی ان پر بھی پابندی لگنی چاہیے آج کل یہی ایک وبا چل پڑی ہے نا فلاں چیز پر بھی پابندی لگا دو فلاں چیز پر بھی پابندی لگا دو ابھی قرآن کی بھی بات چل رہی ہے اور مجھے بہت پہلے سے پتا تھا میں یہاں ذکر بھی کر چکا ہوں کہ ابھی تک وہ اصل چیز تک پہنچے نہیں تم مسجد میں نہیں پڑھنے دو گے وہ گھر میں پڑھے گا لیکن قرآن تو اسے کہتا نا انفرو خفافن و سکھال ہلکے ہو یا بہت جلد نکلو و جاہدی صدیب والم وہ کیا کرے گا مسجد میں مولوی کا منہ بند کر دو گے وہ گھر میں تو اس کو پڑھے گا نا اب بات اٹھی ہے ان کے یہاں کہ یار یہ اصل کتاب جو ہے اس پہ پابندی لگاؤ یہ ایکسٹریمسٹ تیار کرتی تو میاں صاحب کا ایک شعر ہے وہ کہتے ہیں کہ جنا سنارا اگے رولن لال جواہر پنے کچے من کے ویخاڈے کد قد انہ دل منے یعنی جن سناروں کے پاس اصلی جو ہے وہ ہیرے جواہ رکھے ہوئے ہوں وہ ہمارے کچے کے ادھر دیکھیں بھی تو کیسے دیکھیں تھا اتنا سمے لگی یا نہیں لگی جنا سرافا اگے رلدے لال جواہر پنے پنے یعنی ون پہ سو مینی وائٹیز کچے من کے سا دے قد ا دل منے ان کچے منکوں کی طرح تو دکھانے کے لیے ہمیں رونا پڑے گا اللہ یہ میرے بچار سجدے پڑے میں ادھر دیکھ یہ تو نمازیں وہ ہیں جن کو رو رو کے اللہ تعالی کو ادھر متوجہ کرنا پڑے گا جیسے بڑے بچے دوتے ہوتے ہیں نا وہ ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے بھی لے جاتے ہیں اپنی پسند کی چیز پر لیکن جو چھوٹا ہوتا ہے اس کے سوائے رونے کے وہ رو کتنا وویلا کر دیتا ہے کہ پریشان کر دیتا ہے ماں باپ وہ کہتے ہیں پہلے اس کا یہ اس نے کدھر ہاتھ رکھا ہوا ہے پہلے اس کا مقام اس کے بعد دیکھتے ہیں اتنا رو اتنا رو, رو کہ اللہ کا عرش اٹھائے وہ فرشتے بھی پریشان ہو جائیں یا اللہ یہ بندہ اس نے سنتے اللہ جین ومن لون اللہ ہوں سب بے ہم بےگی وہ یستا فرون جینا من رب نا بسمت اللہ جین تابو سبیلک وقیم اللہ ساری رات ہو گئی جی اس کو روتے ہوئے یہ پہلا مجھے جہنم سے یا اللہ اس کو بھی بچا دے ربا نواز جناتی ہوں آگتا ہوں منصح ان کی اولاد بھی ان کے ماں باپ بھی ان کی بیویاں بھی یا سب کو جنت میں داخل یہ کون کہہ رہا ہے وہ جو یہ میلون جنہوں رب کار سکھایا وہ اتنا رو, رو اتنا متوجہ کرو جس کا مال کڑا ہوتا ہے نا وہ تو ٹھیک ہے بے نیازی سے کام لے کے تمہارے سامنے بھائی دیکھو جو بھی ہے دینا تو نہیں دینا تو ٹھیک ہے جن کے پاس دو نمبر مال ہوتا ہے نا وہ بچارہ بڑے تر لے کرتا ہے کہ خامی کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے پیپر اگر آدمی کے کام ہو نا کوئی ایک پیپر کام ہو تو کوشش کرتا ہے کاؤنٹر والے کی توجہ ادھر جائے ہی نا اس کو باتوں میں لگا کے رکھتا گھر ہماری نمازوں میں جو کمی ہیں اتنے روگوں کے اللہ تعالیٰ ادھر توجہ نہ کرے تیرے آنسو کی طرف ہی دے جائے شیل آدھو فریتوں سے کہ اس کو بھی لے جاؤ سر ترتیب یہ ہے اصل چیز یہ وہ کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں محتاج ہوں مجھے ضرورت ان نمازوں کی یہ نہیں سمجھا رب کو ان نمازوں کی ضرورت ہے وہ جو حدیث قدسی میں کہا کہ اے بنی آدم تم سارے اور تم سے پہلے جو گزر گئے ہیں اور تم سے بعد جو آنے والے اور تمہارے زمین والے اور تمہارے آسمان والے فرشتے بھی اس میں شامل ہیں سارے مل کر ایک متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائے ساری دنیا میں ایک ہو ایک بھی بش باقی نہ بچے تو اللہ کا رائے کے دانے کے برابر فائدہ کوئی نہیں ہے اللہ کا رائی کے دانے کے برابر فائدہ کوئی نہیں ہے اور اے آدم کی اولاد تمہارے پہلے تمہارے پچھلے تمہارے زمین والے تمہارے آسمان والے سارے مل کر فاسق اور فاجر شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تو میرا رائی کے دانے کے برابر نقصان کوئی نہیں ہے اے آدم کے بچوں تم ابھی مجھے نفع یا نقصان دینے کی پوزیشن کو نہیں پہنچے تم ابھی اس مقام پہ نہیں ہو کہ تم اللہ کا کوئی بھلا کر سکو یا اللہ کا کوئی نقصان کرو من آ صالحا سال فالے سے من اب سرا فال نفس من تزکا فائنا ماریا تزکا لے نف سے نیکی کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے بدی کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے اللہ کا نہ نفنا نقصان تو جو کہتے ہیں جی اللہ تو دے گا وہ کہتے ہیں جی اللہ فرشتہ بھیجے گا وہ کان سے پکڑ کے جیسے ہمیں بیجا کرتے تھے نا اسکول جہاد کے ماسٹر مارتے بہت ہوتے ہیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا انسانیوں کوگتے ہوتے کوئی نہیں وہاں وہ گھر بیوی کا غصہ بھی ہمیں پہ آ کے اتارا کرتے تھے ڈنڈے بھی مارتے تھے ٹُڈے بھی مارتے تھے فٹ بال بنایا ہو سب کچھ کر کرا کے تو جسے کہتے نا کوٹ کوٹ کے بھرنا وہ علم کوٹ کوٹ کے بھرتے تھے الگ بات ہے کہ پرائمری تک پہنچتے پہنچتے اکثر گھڑے ٹوٹ جاتے بھاگ جاتے جو پرائمری میں نہ بھاگے زیادہ زور لگائے تو میٹرک تک وہ بھاگ ہی جاتا ہے زیادہ تر ویگنوں کے ڈرائیور شائوری بنتے ہیں کوئی دکان دکان یا اپنی کھیتی باڑی بہت کم وزیر ہمارے علاقے سے نکلتی کیوں ماسٹر صاحب کہیں چانے تو اس کی وجہ سے عام طور پہ بہانے ڈونڈتے رہتے تھے ہم ذرا سا بات ہوتا ٹکڑا نظر آ تو یہی ہوتا ہے یا اللہ یہ طوفان ہی بن جائے فوراً تھا کہ اسکول نہ جانا پڑے سکول سے پہلے پہلے یہ ہو جائے تو اچھی بات ذرا سا ماسٹر دس منٹ لیٹ ہو جائے تو یہی دعانے یا اللہ رستے میں سائیکل سے گرا ہوگا زخمی ہو گیا ہو تو کچھ مدن. اب یہ چیزیں کیوں ہیں اس لیے تو استاد نے نفرت بھر دی نا دشمن بن گیا ہمارے اور کچھ نہ ہو تو جاتے ہوئے رستے میں یہ تربوڑیوں کا جو کلکلا ہوتا تھا اس کو پتھر مار کے تربوڑیاں چرا کے گھر آ جاتے تھے امی نہیں جا سکتے ہو رستے میں تربوڑیاں چڑی ہوئی ہیں اب وہ ماں بھی یہاں سے مارتی لے کے جاتی اور آگے استاد بھی جو ہے اس نے بھی ڈنڈا تا جاتا تھا صبح آ کے کٹوا کے رکھا ہوا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ یہ کرے فرشتہ رشتہ بھیجے جو کان سے پکڑ کے جوتے مار کر مسجد میں لے گئے پھر ہم کہیں گے ہمیں توفیق مل گئی تو اس کا نام نہیں ہے. آپ کو کلمہ نصیب ہو گئے آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا ہے. آپ کی عبادت اب لیگل ہو گئی ہے رجٹی میں گئی ہے اب اس کو رجٹی میں سی مل گئی ہے اب اس کا سٹیٹس ہو گیا اب آپ نفل پڑھیں اب آپ قرآن پڑھیں اب آپ سبحان اللہ کے اب آپ الحمدللہ اب ایک اکاؤنٹ ہے جس میں جائے گا اور محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن وہ دے گا وہ ما تو قدم کو من خیر تا عند اللہ اللہ تعالیٰ ضابط نہیں کرے گا ہم تو جہاں بینکوں میں جمع کرواتے ہیں نا جو انکل کے پاس تو ذرا سا ناراض ہوتا ہے کہتا فریز اللہ تعالیٰ نہیں کرے وہ تولے گا رائے کے دانے کے برابر بھی نیکی ہے تو وہ تمہیں دے گا چاہے بدیوں کے پہاڑ بھی یاد نئی ان کا کو مسکال من خرد ان فیس ہے خراطن اور فس سماوات اور سے لار دے یا بے حل تو میں یہ عمل مسکال اگر شر رہی یار وہ تمہاری اب تمہارا اکاؤنٹ کھل گیا اب کرو تو ملی ہوئی ہے تو مطلب اکاؤنٹ کھل اب بینک والوں نے آپ کو تو دے دیا اکاؤنٹ کھول دیا آپ کے پاس سو بچتا جمع کراؤ آدار بڑھتا جمع کرو اس کا نام توفیق یہی معاملہ ہے کہ آپ کو کلمہ نصیب ہو گیا اور توفیق کس کا نام ہے وہ جو زبردستی والی توفیق ہے وہ تو پھر وہ ہے جو چار تکبیر نماز جنازہ اب آپ کی نئی مرضی تو بھی ہم پڑھیں گے آپ نہ مانے تو بھی ہم دیں گے اللہ الحل یہ نام میت آپ کی نا بھی مرضی اور غسل کرنے کی ہم غسل دیں گے اب آپ کو اس کا نام توفیق ہے کہ زبردستی میرے ساتھ کریں اس لیے وہ ایک جملہ ہمارے ہیں لکھا ہوتا ہے نا اسٹیکر بنا کے لگاتے ہیں کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے اس سے پہلے کہ اکاؤنٹ سیز کیا جائے پڑھ لو اس میں جو کچھ بھیج سکتے ہو وہ بھیجو اس کا نام توفیق ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا بغیر ہماری کسی صلاحیت کو سامنے رکھے یہ اس کے کرم کے فیصلے اور کوئی ہمارے اندر صلاحیت نہیں اس نے انتخاب کیا ہمارے لیے مسلمان ماں باپ کا اس کا نام توفیق فیق نہیں کسی ہندو عیسائی کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو آج کل کے دور میں مسلمان ہو کے قرآن ہمیں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی فرصت کوئی نہیں ہے تو ہم اگر ہندو ہوتے تو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ایک بات دوسری بات ہے کہ مسلمان ہمیں قرآن کو ہاتھ لگانے بھی دیتے ہیں. یہ بھی ایک نیا معاملہ بنا کہتا ہے کہ یہ کتاب ان کو پہنچاؤ یا یور رسول بلے کا بل والا آیا قرآن ان کو پہنچاؤ تاکہ وہ اس کو سٹڈی کریں اس کے حقائق کو دیکھیں اور ایمان لائیں ہم کہتے پہلے ایمان لاؤ تو پھر ہم کتاب دیں گے ڈاکٹر کہتا ہے دوا دو تاکہ اسے آرام آئے ہم کہتے پہلے کہ بخار ٹوٹے پھر پہنا ڈول دیں گے یہ بھی ایک عجیب لطیفہ ہے اس کتاب میں کچھ چیزیں تو مسلمانوں کے لیے ہیں یا یازین امن یہ کرو یا یائی اللہ احمد اللہ تکلا تک لبنا یازین امن لا تبو مال یہ تو چیزیں ایمان والوں کے لیے لیکن بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو کافروں کے لیے ڈاکیے کے پاس خط ہوتے ہیں نا وہ چھانٹی کرتا رہتا ہے جو جس کا ہوتا ہے اس کے گھر پہنچاتا ہے جو کافروں سے متعلق آیات ہیں وہ ان کے خط ہیں یہ رسالات ربی وہ بندے حکم رسا ربی میں تمہیں اپنے رب کے خات پہنچاتا ہوں رسول کون ہے مرسل مراسل کون ہوتا ہے تو ہمیں مسلمان ہو کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہے بڑی عجیب بات ہے ہمیں اس کی رات کی قدر بھی کوئی نہیں قیامت کے دن جب جائیں گے اللہ کے پاس مجھے جب کسی آیت کا یا کسی لفظ کا مطلب نہیں پتا ہوتا تو میں فوراً بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ ذہن سے نکل جاتا ہے اس کا مصدر نہیں پتہ چلتا تو فورن کسی نے کسی طرف یہاں یا مجھے یاد آتا ہے میں یہاں سے ترجمہ کو اٹھا کے دیکھ لیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغیر جانے مر جاؤں اللہ تعالیٰ کہے کہ تیرے نزدیک کدر ہی کوئی نہیں پکڑتا کس کا مطلب کیا تھا ہم کیا ہمیں وہ ایک کرار کو ہوتا ہے یار جب ہمیں پندرہ سو یا ہزار یا آٹھ سو تنخواہ دیتا ہے سرکولر اس کی آفس جاری ہوتا ہے اور نائنٹی ایٹ پرسینٹ بندوں کو کوئی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا ہے یہ جو محکموں میں بھرے ہوئے ہیں بلدیا میں اور فلاں فلاں میں انہیں نہ عربی آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے اکثر بیشتر طبقے کو تو اردو میں تو میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا یا پشتوں میں کوئی نہیں دیکھا کہ سرکولر لگا ہوا ہو یا انگریزی میں ہوتا ہے یا عربی میں ہوتا ہے یا دونوں ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو کسی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں یار یہ پڑھ کے سناؤ مجھے اس میں کیا لکھ ہے یا نہیں اس کلاؤ کے آرڈر کی ہے ہے رب نے کیا کہا ہے؟ کوئی نہیں پڑھنا اس کا ترجمہ نہیں پڑھنا حالانکہ پشتوں میں بھی ہے انگریزی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے دنیا کی ایک سو آٹھ زبانوں میں ہو چکا ہے لیکن ہم نے نہیں پڑھنا کیوں ہم نے عمل جو نہیں کرنا ہمیں تو چاہیے سواب اور وہ بغیر ترجمے کے مل جاتا ہے الف لام تیس نے کیے اور وہ بھی الف میں بھی تین عرف ہیں اور لام میں بھی تین عرفیں اور میم میں بھی تین اور یہ تو نوے بن گئے ہمارا تو اکاؤنٹ گیا وہ سیلو اس میں تو کریڈٹ ہی کریڈٹ ہو رہا ہے تو ہم تو ثواب کے پیچھے لگے ہوئے ہدایت کے پیچھے تو لگے ہوئے نہیں اور کہا یہ گیے وہ دل یہ ہدایت کے لیے آئی ہے ہم وہ اسے لیتے کوئی نہیں تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں دل کھلے ہوئے جنت کے دروازے کھلے ہوئے لہذا جنت کے اسباب بھی کھلے ہوئے جب کہا جنت کے دروازے اور جہنم کے دروازے بند ہیں تو اس کا مطلب ہے جہنم کے اسباب بھی بند ہیں تو اس میں بات دل کو لگتی بھی ہے قرآن اپنی طرف اپیل بھی کرتا ہے لوگ بیٹھ کے ٹھیک ٹھاک پڑھتے بھی ہیں اثر کے بات پھر یہ کہ یہاں کے معاشرے میں نوکری کی ٹائمنگز ایسی ہیں کہ اس میں ٹھیک ٹھاک وقت نکل آتا ہے تو اس میں اگر آپ ترجمے سے نہیں پڑھتے یا نہیں دیکھتے آپ خود اس کے ترجمے کو دیکھیں جو انگریزی دان حضرات ہیں وہ اس کی انگریزی ٹرانسلیشن کو دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اردو میں سن سن سن کے یوز ٹو ہو چکے ہیں اثر نہیں ہوتا لیکن جب وہ ہی انگریزی میں ہمیں آتے ہوئے پتہ چلتا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے فوراً اندر جاتی ہے زیادہ توجہ تو ہوتی ہے لیکن اس کے ترجمے کو پڑھیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو واخر اللہ کے لیے اور